فلی قرآن الماخ قومار الصلنام الرسول من الهلال يطابيذ الله تبارك وتعالى في القران الكريم في القران الكريم وذكرن ذكر تنفع المؤمنين صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله من الشاهدين والشكر والحمد ان الله وملائکته صل وسلموا علی محمد یا ایه الی که صلی علی رسول الله صلی الله تعالی علی خیر خمسه و نور اخیه دین الکثیر و اما جن و علیه و علی آل بیت و علی الوجی و علی ذریه یجمین سلام علیکم سلام کے بعد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 میں ملا کا میلاد نہیں بیان کروں گا میں ولی کا میلاد بیان کروں گا ایک ایکددیمہ فراط الہم تالح وہ اس سے میرے انعام والے لوگوں والا راہ مانگو کیونکہ سیدھے وہ ہیں سیدھے راہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا حدیث قرآن والا رہا اللہ نے فرمایا میرے انعام والے لوگوں والا راہ مانگو وہ سیدھے راہ پر اور کوئی نہیں نہ اللہ نے مت یون واضح ہوں گی اذان دیں گے پتھر کریں گے اذان جو ہے نا شیطان بھاگ جاتا ہے رام پہ برتتے آسمان پر جائے ازان وہ صفات ہے اذان میسور نہیں ہے تو نہیں ہے اچھا تو اللہ اللہ, اللہ, اللہ اے اے بولو گے تو بے اس بات ہوگا پہلے بات کروں تو گمراہ اللہ نے تو فرمایا عالم والا رہا نے فرمایا مجھ سے انعام والے لوگوں والا رہا مانگو یہ سیدھے راہ پر یا رب العالمین بلامین ہے ایمان تیرے انعام والے العام اللہ علیہ نبی جینا و صدیقی نہ شہادا نبی صدیق شہید ولیح والا علماء والا نہیں کہا گیا بائی جزید مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی سال میں علم پڑھا ہوں با اندر کرن آپ کو کیا بتاؤں بائی جزید کون تھا ہمیں اپنے اسلام سے پتہ تو نہیں ہے حضور <laughs> <laughs> صلی اللہ علیہ وسلم <ottimؑ> کی امت میں ولیہ میں ایک بائی پیدا ہوا شیخ عبد القادر دلانی گئے کہاں شان دیکھی شان تو آپ کا بہت بڑا ہے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 دن کھڑا تھا چھ سات گھنٹے دو سو عالم اکٹھا ہوا انہوں نے کہا یہ جا نہیں سکتی اس نے کہا میری بار جب بہر ہو گئی نہ ہوئی تو تلاش اب یہ ہو نہیں سکتی کیونکہ گھوڑا ہے بارہ گھنٹے لگتے ہیں تیز روپ چھ سات گھنٹے باقی ہیں اور دو سو علما اس وقت کے آج کے لاکھوں علماء ملا ان کی ڈیوٹی سے نہیں ملتے <تصفح> <تصفح> امام آئے ابوانی پرحمت اللہ علیہ کی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 اس نے کہا بزرگا یہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانات تک کے قریب بنے ہیں یہ ایک دن بعد بنے ہیں بنائے بھی معنی ہے جس طرح کال بنے مجھ سے آج بان ہی نہیں سکے یعنی وہ عالم قرون اولا کے تھے کروڑوں اولا عالم ملا ان کی ڈیوٹی سے ملی دو سو عالم انہوں نے کہا طلاق ہے عبیدہ خان امام شافی علیہ رحمت کے پاس گئی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 تیری بات ہو گئی تھی مسجد میں تیری کوئی بات صحیح نہیں ہے یہ اللہ کی بات اب دو سو نے تو مریض کو مار دیا ایک فطیر کے so وقت عورت مکان پر چڑھ رہے وہ روکتا تھا باتوں پر نہیں چڑھنا وہ آگے रहे چڑھ رہے وہ کہتا ہے ان اوپر والی پوریوں پر سیڑھی اوپر پیر رکھو تو طلاق نیچے والے رکھو تو بیٹھ گئی پوچھا تمام علماء نے کہا تلاش ہے کہ یا وہاں رہے یا اترنا تو ہے اس نے دونوں طرف پابندی لگا رہی ہے اس کے کے پاک لے گئے. آپ نے فرمایا معمولی بات ہے اسے لکڑی کسی بھی پر اتر پوری نہیں ہوگی تلاش نہیں ہوگی نہ اسی طرح ایک میں نہ اندر اوڑی اور علماء کے پاس چلا گیا کا معنی کیا ہے مومن کی سراست سے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مانا بھی یہی ہے انہوں نے کہا کافر کہ یہ مانا تو مجھے بھی آتا ہے ایسا معنی بتاؤ جو میری دماغ میں جگہ کر جائے میں کل ما پائے ہوں جنوبے. مانا تو یہی ہے سب معنی بھی یہی ہے سب علم اب وہ سارے علما پھر کر کا پھر مایوس ہو کے جا رہا تھا کسی نے کہا فقیر بیٹھا اس پر سوال کرا یار فقیر سب علما بکیر ہے اس اور علما ہے کہا اس کا اور علما وہ کیا فقیر بیٹھا تھا کہتا ہے فقیر کتنا گل فراست نور اس کا معنی پتا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 بڑی کتاب ہے شامی صابو سے بڑے امام کی جو کسی کو بہتری خبر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بہتری سمجھتا ہے وہ مطلب جہانوی ہے یعنی اس کو جہانوی نہ سمجھنے والا بھی ہے بحث کی خبر <تصفح> امام برحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ بہشتی کس کو سمجھتے ہیں آپ میاں ایک نبی اور جو نبی جس کو بھی شارت میں <تصفح> <تصفح> آپ نے کبھی کسی کو نہیں <تصفح> <بحثی تصفح> فرمایا ساری زندگی اور نہ کسی کو جہانے بغیر اشرم مبشرہ صحابہ دس کو بھی شہرت دے رہا ہے بئیمان تیرا بہت اپنا چلا رہا ہے بہتری لوگوں کو برباد اور تباہ کر رہا ہے کی خبر نہیں دے سکتا بندہ میں <تصفح> تمہیں کہوں بہت مجھے اپنا پتہ نہیں ارے دوسرے نمبر پر ہے اشرم مبشرہ دوسرے درجے پر رہے ہیں حضرت عمر کی صاحب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 جس کے دو تو اللہ واسطے وہ بےمانوں کہو مفت اللہ کا نام تو قیمت سے بھی اچھا ہے اللہ اینا اللہ اللہ اینا یہ کہا کہ یا تو مفت لے رہا ہے کوئی کام کرے میں اللہ واسطے رہا ہوں اللہ واسطے اے بیمان کا ہم نے اللہ کا جو مالک ہے اسے مثال میں اور مفت بھی کم کر دیا اکثر یہ کہنا چاہیے کہ میاں میں سے مفت بھی دوں لیکن اللہ واسطے لے رہا ہوں بےمان لے رہا ہوں حجامت بنوا گئے جمعے کا دن تھا حجامت بنوا گئے دو ہزار بھیجا اللہ کا نام لیا دو ہزار کو بھیجا کہ جا حجام کو کہے کہام حجامت کا واپس کر دے تو حجامت کا دو ہزار لے تو نا یہ بھی صبح اللہ جاتا تو نہیں ہے اسلام میں وقتوں کا بتا تھا یہ سنا ہے یہ داتے شاتے نہیں ہیں ہم جن چی نسبت ایک دعے کی اولاد ہیں سبحان اللہ ہے زیادہ اچھا وہی ہے اللہ نے جو پرہیز دار مالی امتیاز نہیں ہے مالی امتیاز بڑی لانت ہے پیسے کو عزت سمجھنا یا پیسے والے کی عزت کرنا یہ بہت بڑی لانت ہے شخصیت پرستی بھی لانت ہے حت پرست بنو شخصیت پرست نہ بنو ہر ایک کی طرح مشروط ہے پیر ہے عالم ہے کوئی ہے خدا رسول کے باقی سب کی, اطاعت مشروط ہے. کی, اطاعت خدا رسول کی ہے اس کے قول کو دیکھو خدا رسول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہے, تو ورنہ نہیں. یہ مشروط ہے. سب بہمان اپنی تا کرا رہے ہیں یہ تعت مشروط کیا ہے باقی مترا کتاب خدا جو مترا کتاب کیا ہے وہ بھی بےمان ہوتا ہے جو کرے وہ بھی بےمان ہو کے مر جاتا ہے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 جس کو ہم مثال میں رکھا ہے جو اللہ واسطے ہے حکومت جس قوم کو اپنے رب کی میں پہچاننی وہ دین میں ہے کہاں اللہ اللہ اللہ اللہ میں نے کچھ نہ بیٹھے ہوں گے ہر اللہ یہ ہے نے بھی غلط بہمان دے رہے ہیں اللہ کا شادی ہے عمر بین عبدالعزیز کے وقت ایسی اذان دینے لگا اپنے کان سے پکڑ کر نکال دیا ارے جب ملا آیا تو ملا نے اذان بھی صحیح نا اذان نہ اکامت تو کہاں ہے نماز اور اللہ الہ الا امامت اشاد لام نہیں ایک کھا گئے انم تک انم تو پڑھو کف رہے زبر پیش عربی ہے جہاں مان ہار چلا جائے مانو تو تبھی اس لیے اللہ دل سے تعلق ہے اس ذات ہے زور لگے گا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 ہر چیز کا اور اس کو مفت میں بھی کم کر دیا پہرا ہے قرآن قرآن ہم اٹھانے جاتے ہیں نا مسجد کا بہمان ہو بیل لیٹرین پر سنگ مرمر لگا رکھا ہے قرآن مجید چورو میں پڑا ہے تو بہمان تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں تیری نہ امامت آئے نہ نماز ہے ہم کہتے ہیں اپنے مریضوں کو اکیلی نماز پڑھو ملا بےمان کے پیچھے پڑھو ہی نہ قرآن کی قدر نہیں کلمہ نہیں ہے اذان نہیں ہے اٹھانے جاتے ہیں ایمان سے میں کہہ رہا ہوں ایک جگہ ہم دو بندو مستیابی قرآن گیارہ جوتیاں نکلی اور قرآن کی قدر کیا ہے بھائی اس کا قرآن یہ بےمان کو پڑھ رہی ہے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 آپ نے توجہ نہیں فرمائی, حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی آپ رنجیدہ ہو گئے حضرت اکبر کھڑے تھے فرمایا عمر رونے والی روئے یعنی جائے اتنا محبت تھی آپس میں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون کس کو وہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا حضرت امیر عمر نے دیکھا عرض کی یار بلامین میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے رسول کو میں نے رنجیدہ کر دیا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 کوئی آپ کا رسول نہ سکھ نہیں میں بہمانوں سے پوچھتا ہوں جس کا رسول کوئی نہ سکھ نہیں اس کو برٹش کو نہ ناسک بنانا ہے جو ماں پر چڑھتا ہے تمہارے بیٹے کس کا قانون چلا رہے ہیں ہمارے بیٹے نہیں اسکول میں پڑھ جانے ہی نہیں ساڈے منڈے پنیا ساجہ آن پٹیندے بن کے راشی عنڈے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 کہ وہار صاحب رسول ہے اللہ لے تو آبد ملّہ اور میرا رسول آتا ہے اس لیے ہے کہ قانون حکم اس کا مان ہے بےمان پھر کا ہے مقصود رسول مرحبا اور مقصود رسول ہے دین مرحبہ یہ مناسب ہے جو کہتے ہیں آمد رسول مرحبا یہ بےمان ہے رسول سے ان کا تعلق نہیں کوئی ان بےمانوں کی ملاد نہیں جو کہتے ہیں مقصود رسول مرحبا وہ مسلمان ہے یہ ملا کا ملاد اس لیے آپ نے فرمایا یہ ولی کا میلاد ہے دین کو آباد کر نفس و شیطان کو شاد نہ نفس و شیطان سے جہاد کر رسول خدا کو شاد کر پھر ملاد کر فرمایا یہ بیمان ملا کا ملاز ہوگا ولی کا ملاد رہے گا کوئی ملا ملاد بنا رہا ہو گئے میری آباد کرو ان کو چھوڑو قوم کو درباد کرو قرآن کی قدر ہے بینکش کی کتاب جو ہے وہ قرآن کی ناصر ہے ہے کہاں ایمان اس لیے حدیث پاک ہے جو مسجدیں کو چھگاریں گے جتنے بندے نماز پڑھیں گے موم ایک ہی نہ ہوگا یہ حدیث پاک ہے کتنا بڑا کتاب ہے اور دیکھیے کیوں روئے اتنا سرمایا آج کے بعد مطلب ایمان نصیب ہوگا اس لیے ریس اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دیتا ہے ایمان جب تک مانگو نا محبت نہ کرو اللہ تعالیٰ دیتا ہی ایمان مانگا کرو نارا تقبیر کی پریشان ہے ارے عمل ہے عمل کی بنیاد ہے عقیدہ غور سے معقوم نصیحت کو میری تقریر فائدہ ہی نہیں دیتی بے غیرت کو میری تقریر فائدہ ہی نہیں دیتی پہلے ادب کے بعد غیرت دین کی غیرتھی بہن کی غیرت آپ نے فرمایا غیرت اور ایمان اکٹھے رہے گا آپ نے لانت فرمائی ہے اس کے دروازے پر اللہ نے دیکھ دیا ہے کہ دل اسلام کو بے الفت شہادت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں اسلام مسلمان ہونا مسلمان ہے نہیں ہمرت مسلمان ہو نہیں سکتا آپ نے لالت فرمائی ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا میں محبوب العالمین بولا مطلب آپ نے فرمایا میرا اللہ بھی بڑی غیرت رہا ہے میں بھی بڑی غیرت رہا ہے میرا عمر بھی بڑی طالبان ارے پورزہ خراب ہو چیز خراب ہو دوائی خراب ہو اس کی خرابی بے وقوف ترین بے ایمان لوگوں کے نزدیک یہ سہول ہے اس کی خرابی فیکٹری اور کمپنی کی طرف منسوب ہوتی ہے دوائی خراب ہو کمپنی کو اچھا کہوگے تو یا جواب تو دو بول نہیں سکتے پرزا خراب ہو فیکٹری کو اچھا کہیں گے کوئی بےمان سے بئیمان نہیں کہہ سکتا مگر ہم کہاں چلے گئے کہ قرضے خراب ہے فیکٹری سکون اچھا ہے کوئی ایک بندے کا بیٹا دکھا سکتے ہو بائیمانو لڑکے تو دے رہے ہیں برٹش کو یہودی کو اور میرا کس کا بنا رہے ہیں مسلمان ہم کس کے ہیں جہاں لڑکا برباد ہو جاتی ہے وہاں لڑکیاں جا رہی ہیں ہم ہیں مسلمانوں ہو بے مانو کہاں سے مسلمان مجھے بتاؤ تمہارا اسلام ہے کیا نا فیبہ جب یہ آیا کتری آئے مسلمانوں کو مسلمانوں کو تو تیرے بے سے بھی پرانا رواج ہے سولہ دفعہ یہ میتی ہے ستارہ دفعہ تھی نہیں ہے بے مانو جو بچے آپ پڑھ رہے ہیں نہیں لگ سکتے سے کہتا ہوں ملی پڑی ہیں اور بے والی اور تیسری نشانیاں نوجوان محدام ہو جائے گی یہودی نے کہا دو ہزار بارہ تک دنیا ختم ہو جائے گی آپ بڑھ رہے ہیں وقت نہیں بتایا گیا نشانیاں جو بچے آپ پڑھ رہے ہیں نہیں لگ سکتے اور بہمانو بچوں کی زندگی کا سوچو روزی کا مت سوچو لکھتے ہیں کہ زمین پر بھائی ہو جائے گی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 ادھر دیکھو اٹھتر سو سکول نو لاکھ بچہ دیا ہے عمل کی بنیاد ہے ساری نشانی اللہ تعالی نے کلمہ نہیں بتایا قرآن مجید میں دیکھو اللہ تعالی نے اللہ <سؤال> نے یہ فرمایا میرا نام جمع میں نہ نام ہے پھر وہ میرے ہاتھ جو ہاتھ آیا ہے اسے وہ پا سکتے ہیں حساب کا ڈر ہے خوف ہے جو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ جسرا ٹھنڈا سانوی کو بالکل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 بستی ساری کلم پڑھنے والے کی مومن چھ بتائی ملا نے بہمان کر کے رکھ دیا عمل کی بنیاد کیا ہے جی حافظ یہ سارے عقیدہ خراب و علم فائدہ دے گا حافظہ داڑھی حج جو لوگ کو کوئی بس منٹ ہے مسلمان ہے یا بہمان ہے ارے عمل کی بنیاد اقیدہ اور عقیدے کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول یہ عقیدے کی بنیاد ہے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 داڑھی والوں پر اگر گناہ حرام ہوتا ہے سکھوں کا پہلا نمبر ہوتا ہے ہر جب کفار سبھی تک مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے تھے بڑے بڑے عالم مارے گئے حافظ تو جیل کے مارے گئے ارے بلا بلال کلمہ پر عمل کرتے کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ کلم کو کچھ نہیں سمجھتے کبھی سنا ہی نہیں داڑھی والے کے منہ پر سور داڑھی سننا تھا شادی کیا ہے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 حکم واجب جتنا رکھتی ہے پردہ واجب ہے حکم فرض جتنا رکھتا ہے <تصفح> اسلام ایسے نہیں ہے کل ما پلا ہے یہ گلا کا بحث کی بتایا ہے کوئی نہیں دے سکتا مجھے جو دے گا جہاں ہی ہوگا ملاٹ میں نہ تو بحث ہے سر ماں کا بحث ہے بہمان تو کیوں بہمان کیے جا رہا ہے قوم کو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 یہ میری آباد کر پھر ملاد کر یہ ملا سور کا ملاد ہے ملاد ملا فساد دی ولی کا ملاد نہیں رہے گا جہادرت ولی کا ملاد دین کو آباد کر دسو شہتاؤں سے جہاد کر رسول خدا خوشاخ کر پھر ملاد فرمائے یہ نہیں رہے کوئی ملا کا میلاد ہے جھنڈیاں لگوانے آئے ہیں آپ جلد سنوارنے آئے ہیں خدا کی کر یہ جھنڈیاں لگانا جلوس جل سے یہ سب بےمان ملا نے نئے طریقے بنا دیے قوم کو برباد کر کے رکھ دیا کنجریاں بھی ملا تو میں آگے بتاؤں گا جو آیت پڑی ہے میں نے تو قلبے کو کچھ نہیں سمجھتا کوئی اگر کوئی سمجھے تو تاجب فرماتے ہیں عالم نے گناہ کیا کچا تادہ توڑ دیا نمازی نے گناہ کیا کچا تادہ حافظ حاضی جنہوں نے ارے خدا کی قسم کل میں لینے والے نے گناہ کیا اس نے جنزیر توڑ لانا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 حاف حاجی اور عالم باقی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے نکل گئے زمبول عالم زمبن اور زمب الجاہل زمبان عالم کا گناہ کرے گا وہی ایک ہوگا جہل گناہ کرے گا اس کے دو گناہ ہیں و فریضت اللہ کل مسلم ایک تو علم نہ پڑھنے میں پکڑا جائے گا دوسرا اس گناہ میں بھی پکڑا جائے گا جہل کے دو گناہ ہیں کہتے ہیں جی عالم کا گناہ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 نصیحت جہاں بے ایمان پر اثر نہیں کرتی میں بددار جزوی اور ناقص ارے قانون جزوی اور ناقص کو قانون ماننے والا بھی کافر اور اسے قانون چلانے والا بھی کافر بیمار زلل کافر اے محبوب جو میرے قرآن کے سواہا کے محکم چلاتے ہیں وہی تو کافر ہے جو سکول والوں کو کافر نہیں مانتا وہ خود کا ہے نس کا منکر ہے کیونکہ وہ قرآن کے سوا برٹش کا قانون چلا رہے ہیں اللہ مسلمان کلما پڑھو سارے دین کے خلاف یہ کیسی ہے جزوی اور ناقص امریکہ کا اور مجھے بتا دیں جزوی ناقص کی میں اور جامع اور کامل کی میں جزوی اور ناقص امریکہ کا اور برطانیہ کا اور انگلینڈ کا اور فرانس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 دوسرے پر بول رہا ہوں کوئی میں فلسوا نہیں بیان کر رہا جامع ہمارا اسلام کا قانون کائنات واسطے ایک ہے یا جزوی ہے ایک ہے کامل, کامل وہ ہے جو بدل دے بدلانا جائے دیک دیک ارے ناقص ہے جو ترمیم کرو ایک کچھ بتا دو بھئی یہ خود ساختہ قانون تو ہمارا جامع اور کامل میں نے کہا جامع اور کامل کسی واسطے کچھ اور کسی تمہارا جزوی ناقص سب کے لیے برابر ہے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 جس سے پتہ لگے یہ چھوٹا جرم ہے بڑا یا چھوٹا مجرم ہے یا بڑا بتا سکتے ہو بیٹھے ہوں گے دین سے. جب بھی بتا سکتے جو بڑے عالم کہتے ہیں بھائی بات اور کون بتا سکتا ہے کہتے ہیں مجھے آپ بتائیں اور بھائی سن لو اس کا فارمولہ ہے سزا سخت بڑی تو مجرم بڑا جرم بھی بولو تو صحیح ہے مجھے پتہ لگے تمہارے دماغ میں ہے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 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بو ہے برابر مجھے بتا آپ نے فرمایا ہوئے کہ مولوی کو ایک دیرا اوپر لگا دو آیا بلکہ ایک امیر کی عورت آ گئی یہ امیر کی عورت ہے کوئی کمی کرے آپ نے فرمایا میری بیٹی چوری کرے تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ لوں گا یہ ہے اب مولوی کا جور بڑا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 اللہ نے فرمایا کد من اللہ ملا بھی بیٹھا ہوگا وہ تو مجھ پر سوال کرے با ایمان تو گمراہ کر رہا ہے؟ تجھے, کیا پتا ملاد؟ کیا ہے تجھے تو خود پتا نہیں با ایمان یہ چندیاں لگانا میراج ہے بازار نے سوارا ملاد ہے اللہ نے خود فرمایا ملاد قد من اللہ رسولہ اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا رسول دیا ارے یہ نہیں فرمایا میں نے محمد دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو کا میلاز کافر پھر بھی مناتے تھے خوشیاں جب آپ نے بے فرمائی رسول وسالت کا انسان وہ بہتر مارنے لگ گئے آپ اکیلے ہو اب بھی ملا بےمان صاحب کا میلاد بنا رہا ہے ارے کا میلاز تو آکام سے تعبیر ہے اللہ نے فرمایا میں نے احسان میرے رسول نے کیا کیا یہ یہاں تک پڑے گا اللہ مومنی آگے ماں مر گئی بادل کتابیں بے بات بے مانو سب کو کیوں نہیں مانتے جو بند بھی ہے مد مسئلہ ارے جو بند کہتے ہیں مدد شیر ہے یار بولو تو سب کیا ہو گیا تمہیں بول نہیں سکتے برال جیسی سور جماعت نہیں ہے آ فرماتے تھے میں سنی آفی ہوں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 نیچے فوج آ گئی آپ کی شہادت کو پسند تمہیں کیا پتا شہادت اللہ بیڑیاں پا کر جا رہے ہیں کسی نے کہا کہ رسول کا خاندان تو ہاتھ کریا بیڑیاں پائیں گے آپ ایسے ہاتھ کیا خدا قسم ہت کریاں درج بیڑیاں درد چلے گی میں تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے میں نے اس لیے پائی ہیں کہ اگلے جہان کی ہتھ کریاں سے بچ جاؤں اللہ میرے رسول نے کیا کیا پھر انہوں نے نے ارے اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے قرآن مجید کو اس مزاح سے نہیں پکارا یا محمد کہیں کہ دکھا دو <سلام> پھر اللہ نے فرمایا وہ ماں محمد رسول کوئی بےمان و محمد مانتے ہو میرا محمد نہیں مگر رسول بھی ہے اب رسول مانے تو حکم ماننا پڑتا یہ ملا ایمان بھی ذات کا میلاد منا رہا ہے تو میرے محبوب نے احسان کیا کیا میں نے احسان کیا میرے محبوب نے کیا کیا میرا قرآن پڑھا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 جی ہمیں کوئی مُلا کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے چھڑا لیں گے یہ ملا کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کار رسول یار حاضل قرآن مہجورا آ یارب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول پر عرض کریں گے یارب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا شکایت لگا کے دور ہو جائیں گے یہ ملا کہ ہے کہ تمہیں چھڑوا لیں گے ارے بریوی کا کسی ولی سے تعلق نہیں اور شیعہ حضرت علی سے تعلق نہیں ایمان کہو بھی باؤ سلطان فرماتے ہیں بینٹ لکھیا منشار رتی کا مسا ہوں وہ ولی نہیں ہے تو کہتا ہے کچھ پوچھا نہیں جائے گا خواجہ صاحب فرماتے آپ خریدا نہ چھوڑتے ہم نماز ہوگا ہیں ہم ولی والے کسی بریلی جی کا ولی سے تعلق نہیں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 وہ فرما رہے ہیں جہلوں کے ناطے پڑھنے والے سے وصوت دیئے نا الگ کا سلاط یا نبی السلام سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. یا رسول اللہ سادی نا تمام. تو تمام تیری نعت کیسے بنائے تیری تاریخ جہل بھی ناطے بنا رہے ہیں اور پڑھنے والے بھی سنور جہل ہیں بس یہی الگ کا سلاد یا نبی السلام اور ہاں پڑھ سکتے پتہ ہے وعدہ صاحب کس کو کہتے ہیں کسی بریلوی کو پتا ہے. علم تو نکل گیا یہ تو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 دیوبند مسجد بنائے گا عالم کو مالک بنا دے گا بریلوی مسجد بنائے گا بیوی سے جوتے کھا کر آئے گا مولوی پر رو پا کر رکھے گا جماعت آپ فرماتے تھے ریشنت پڑھے اور مت پڑے نہ پڑے دونوں کو بری عادت پڑ جائے گی وہ کراچی کراتی لاکھ عالم کو دو نہیں دے اس کو ڈیڑھ لاکھ روپیہ رات کا اور اسے بری عادت ہے وہ برا کراتا ہے آپ کا قول ہے عام پات ہی پیر میں علی شاہ صاحب کا قول بیان کر رہا ہوں نہ سو پر لاکھ روپئے عالم کو سور کچھ نہیں دیتے آسان سب میلہ بنا رکھا ہے نہ آپ پر اور ولی بن گئے سور و شریعت مصطفیٰ پر عمل کرو یہ کہاں سے نکالی یہ سور وردی ہے کتے کا بیٹا خرشاید بہن کے ان کے مکانات کراچی میں عالم کو روٹی نہیں ملتی اس لیے جب سیل میں نکل گیا ہے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 بھائی مانو میں پوچھتا ہوں مدد تو ہے شرک سے تو اللہ نہیں بچتا وہی مادہ اللہ نے نبیوں کا اپنے محبوب کے لیے ہم بیا رسول سے کیا وعدہ لیا ہے فرمایا رسولو نہ بھی ہو میرا محبوب آئے لو من بے ہی والا تن سر نا ارے میرے محبوب کے ساتھ ایمان بھی لانا اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا اللہ مانو مدد شرک ہے تو اللہ تعالی اپنے محبوب کے لیے وعدہ لے رہا ہے اور نیپاف جماعت سے امبیا رسولوں سے معصوم امبیا رسول سے بچوں کو معصوم کہتے ہیں یہ بھی بہمان ہے ارے معصوم سے کہتے ہیں جو سو سویرا گنہ ہونا ہاں بچوں کے گناہ لکھے نہیں جاتے بچے گناہ کرتے ہیں میں نے ایک چھوٹے بچے کو گندگی کھاتا ہے اس لیے معصوم سوا بیاس ہے اور کسی کو کہنا بےمان ہے کسی نے یہ چھوٹے بچوں کو معصوم معصوم سے کہتے ہیں جو سو سویرا گنا ہونا تو معصوم کی جماعت سے اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہا ہے لینے والی سات ہے لیا اپنے محبوب کے لیے اور دو وادے لیے قرآن مزید بیٹھا نہ تو مینو نہ رسول ہو میرا محبوب ہے اس کے ساتھ ایمان بھی آنا میرے محبوب کی مدد بھی کرنا تام دقوا بلا تام تم ایک دوسرے کی مدد کرو حق پر اچھائی پر لول مرنا جائے مدد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 اللہ ذاتی طور کافی ہے اور محبوب بنا کے بھی اس لیے برابری نہیں ہو سکتی ذاتی اور فرق دوسری آیت یا حد کو کلّا چپری سکتی ہے یہ ہر طرف مراد بٹ رہا ہے اور مرلا کے بعد بھی نہائے نہیں وہ بتائے اور روکے ارے یہ دروج ابراہیم آج سمجھتے نہیں سمجھتے نہیں وہ کہتے ہیں درود سمجھتے ہیں ایسے ہے نہیں یہ اہل حدیث کی مور سے آگے جاؤں میں کا شریعت میں نماز مار پڑی زور کی بلا کو میں نے بلایا عالم کو میں نے کہا یار ایک بات سے میرا تمہارے ساتھ اتحاد کا جینک ہے میں نے کہا تم درود ابراہیم جائیں سمجھتے ہو دوسرا جی یہ تو مسلک ہے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 پھر کہو پاک کا نام لو پھر کہیں گے حضرت ابراہیم سمجھا رہا ہوں بریلوی کو تو کسی نے سمجھائے گی اپنا بریلوی نہیں ہم سنیا نوسیا میں وہی سنیا تھا آپ کو بتا رہا ہوں صاحب پاک کا نام لو پھر کیا کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کر سکتے پڑتے تو صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی کہو کسی نبی رسول کا اسم پاک لیں گے تو علیہ السلام کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے آپ کے سب کے پیدا ہوئی ہے ہم درود بھی آپ پر باقیوں کے سب کے آپ کا پاک نہ ہو تو ہم اکیلے نہیں پائیں گے ہے یہی مسئلہ کسی نے بتایا ہے جس کو دیکھو شکتی مزاج ہو ادر جا رہا ہے تو اللہ نے فرمایا یا ایوہن نبی و حسب و کللہ حافظ کی بیٹھاو قرآن مجید اے نبی تو یا اللہ کافی ہے میرا محبوب مامن اتباہ کل مل اور مومن جری تو تیری اتباہ کرتے ہیں وہ بھی تمہیں کافی ہیں اور بھائی مانو مومن نبی کو کافی ہو سکتا ہے نبی مومن کو کافی نہیں ہو سکتا ہے سبحان اللہ سبحان, اللہ. سبحان اللہ. آیا کوئی یقین نہ آیا اللہ کے سوا کوئی مددگار وہ مشرق ہے وہ مشرق ہے مددگار ہے نہیں تو قرآن کیا کہتا ہے ارے مکہ شریف والوں کا اللہ نے کیا فرمایا برے پتا ہی نہیں یہ تو ہے بخشا بخشایا کیا بتاؤں ٹڈی منڈی اور رکھ کچا مکان روٹیاں تین جوتے جوتے مار کر ملتے ہیں بھائی مل جائے گا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 بیٹا ہو سوال کر سکتا ہے نبی صغیرہ گناہ سے اور گنا کبیرہ ہے اور شرف کبیرا ہے سلیمان مدد مانگ رہے ہیں نہیں مانگ رہے جن سے اور وہ کیا کہتا ہے آنا آ کا نہ انشاء اللہ کہتا ہے وہ ولی کہتا ہے میں لا دوں گا اللہ نے بھی بیان فرما دیا میں لا دوں گا اور تخت بھی آ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 پھر آپ نے الفاظ میں سادہ دو الفاظ بیان کیے منا بھائی مانو او مناف کو تبرکات کی زیارت کی جاتی ہے تبرکات بیچے نہیں جاتے شادی کو اشارہ اور گدر کو چاپو اشارہ کافی ہے وہ سمجھنے والے ہیں نام کتبی سرکار کے پاس ہلیا مبارک تھا آپ کا پورا ہلیہ مبارک تھا آپ نالین مبارک کا اولیا کھینچنے لگے توبہ کی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 جلسا اصلاف سے ثابت نہ کرنا کتنا ہوگا جھوٹ ہوگا ارے شاید. یہ اگر نالائن نالبارک ہوتی تو کروڑوں والی وہ گزرے کسی کے پاس نہ ہوتی یہی <تصفح> <تصفح> جو خبروں لکھے ہوئے ہیں جا پڑھے شاہی مسجد میں نیچے لکھا ہوا ہے منسوب کیے جاتے ہیں یعنی صحیح یہ بھی نہیں ہے دو نالائن بارک ثابت ہے ایک ایک بڑے والی جو مبارک چمڑے والی اور دوسرا خوشام بارک وہ نال کے, کے پاس ہے وہ قبر میں ایسی بئیمان کہوں میں کہیں کہیں اتنا کہیں اتنا کہیں جیسے بناتے جاتے ہیں لوگ بائیمان خرید کرتے جاتے ہیں دس دس روپے بیس بیس روپے مدینہ مدینہ ایک بندہ کر رہا تھا بتا رہا ہوں آپ نے فرمایا مناسب بہمان کو لے آؤ یہ الفاظ ہیں آپ کو فرمایا اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے مدینہ مدینہ کیوں کرتے فرمایا امام حسین سے تمہیں مدینہ زیادہ پیارا کرنے فرمایا چھوڑ کر جا رہے مدینے جا رہے ہو ایک واقعہ بیان کیا غور سے سننا صاحبی سے صاحبی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا اسلام جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا میرا صاحب سکھا رہے ہیں جس کے پیچھے سے لوگ صاحبی کا جواب سننا بہمانوں کا آپ کو پتہ لگے گا بتینا بتی نا بتی تیرا نام اسلام تیری قوم اسلام تیرے باپ کا نام اسلام تیرا وطن فرمایا بئیمان مدین سے رہنے والا ہے وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام ہے اللہ نے سنت نبی ہے اسلام تیرا دیش ہے وہ کہا یار وہ خدا کی قسم اسلام ہے سب خود ہے ورنہ آپ بھی مناسب مدینہ مدینہ کہیں گے اسلام اسلام نہیں کریں گے اللہ نے اپنے ماں بھوک بہت بنایا جو کہتے اللہ نے کٹر سونا یہ بھی بہمان ہے آپ نے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب حسین ہے تعینات میں ایسا حسین بنایا ہی نہیں لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب حسین ہے اللہ نے فرمایا او و حسنا وہ میرے محبوب کے آداب حسین ہے آداب دین اسلام ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کا دین حسین ہے تو کہتا ہے تارا حسین ہے پھر سات بالا دیکھو قرآن کے مطابق بولتا ہے ولی طور سے سننا جو سر ولی کہتے ہیں بلغ بے کمال ہی حسنت جمیسال بھی سونی ہے وہ قرآن کے مطابق بول رہا ہے آپ اپنے آزاد حسین ہے دین حسین ہے اسلام حسین ہے بے ایمان تار حسین نہ کرے کہنے سے سے تو ہو جائے گا اسلام پر تیری ماں جائے گی نئے نئے طریقے ہم نے نکال لیے ہیں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 اوپر بھی بڑی سڑک ہے درمیان میں بنانے کا کیا ہے صرف کھائے پیے ہم یہ بےمان ظالم ہے ارے عمر بن ابد الزیز کا کچا کبرہ پانچ مرلے میں ساری زمین بیت المال میں دے دی غریبوں کو مکان کیوں کہ اسلام میں آئے مکان پہلی ضرورت ہے جن لوگوں کے مکان نہیں آئے تو جو سرکاری زمینیں ہیں ان میں آج بادشاہ مکان بنا دے بےمان سنا رہا ہوں بےمان تمہیں کہہ رہا ہوں جو جی جیسے سور پتہ نہیں ہے کہاں میرے تو دماغ پچتا ہے لدر پینٹ کے پرے شباد نے ہیلی کاپٹر کا اوپر رہا پانچ بیگے میں غریبوں نے مکان بنتے تھے جا کر دیکھو بلڈر گرے پڑے بھائی مانو بھائی تومہارا ہے اور ریونٹ گئے نا ریونٹ نواز کے محلات دیکھیں پانچ سو ایکڑ میں ہے بیس منٹ کار چلتی ہے ادھر بھی آنکھیں کھڑ جاتی ہیں ادھر یہ قائد اسلام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 یہ تو سب لوٹنے کھانے والے اب دو تجھے بیان کروں ظلم اس تعلیم کے دو بڑے ظلم غور سے سن لو ایک تو ٹیکس اعلی لشیا چیزوں پر ٹیکس مولوکت سے جتنا جرم جس گاؤں ملک کی حکومت بز ہو ارے بہادر وہ تھے غیر ملکوں میں فتوعات کرتے تھے عوام کے آگے نیاز مند کرتے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 ایک طرف ایک بندہ کلاشن کلاچنکوپ لے کر کھڑا ہے دہشت کس کی ہوگی کلاشن <aklechans> کیوں بندے تو ادھر دے رہے ارے کلاشن کوپ لے لیں تو دہشت رہے گی میرے بے مان میں نے کہا اصلہ دہشت ہے دہشت گرد بھی ہے کلاچن کوپ الگ زیادہ جو میزائل ایٹم قوم کا خون چو کر رہے ارے ارے کافر بیٹھے تھے نہیں یہ منافق ہے منافق کافر سے بد ہے کافروں کی فوج بیٹھی ہے یہ ایک سو پچیس ایک میل کا اللہ نے برف کا اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دیا وہ ختم ہو گا. کافر کافی بیٹھے ہیں یہ ختم ہے سوچتی ہو نوے ہزار فوج ختم ہوگی گئی تری لاکھ بندہ کشمیر کا اوبھر والے کشمیر والے نہیں بیٹھے کیوں یہ بےمان منافق ہے منافق کافر سے بدتر ہے یہ ظالم ہے منافق ہے ویشی ہے درندے ہیں کوئی ان کا وہ دس بارہ غریب موبائل سے غریب کے کھینچ رہا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 جس, جس سنا کے نام کا آپ نے فرمایا اسلام کا قانون پھر آپ نے حدیث پاک پیش کی کہ حضور صلی سر ایک امیر اور رہتا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ امیر ہے چوری کر لی کیا اس کام آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹوں پھر یہ آپ کا معلوم معقولہ ہے آپ جوش م. میں بیٹھے تھے شیخ و جامع صاحب نے مجھے سنایا تھا اس کے بیٹے نے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 بوجھ وہ بات تو ٹھیک کرتا ہے بہمان ہو اور بہمان ہو نورانی نے قوم کو بےمان کر دیا نورانی کو اہمیت دو ہم پر تم کہو نورانی کی جوتی تمہارے آنکھیں وہ بئیمانو رسول خدا پر کون پر جب بھی اہمیت دو گے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 دو لفظوں میں بیان کرتا ہوں جو بندو کے حق کی نا کھائے خدا کا حقینہ کھائے وہ امین ہوتا ہے سمجھ ارے چور امین ہے جو کہتا ہے چور امین ہے ہاتھ کھڑا کرو کاکو بدماش لٹیرا ٹھگی فرادی امین ہے رسول خدا فرمائے چور کا ووٹ نہیں ہے نورانی کہے چور کا ووٹ ہے بےمان اس نے تو تمہیں بئیمان کر دیا ساری قوم کی تم نورانی کے قول کو سید الانبیاء کے قول پر اہمیت دے ہو ایک بے کے قل وہ بھی آئی میں دیکھ تم بھی آم ہم بےمان ہو گئے نہ ہو گئے مشورہ آم ہوگا تو بندہ آم مشورہ خاص ہوگا تو بندہ خاص آئے گا جب مشورے دینے والے آم ہو تو بندہ ہی تو آم آ سکتا ہے جب کن مشورہ دیں تو پھر تاریخ انصاف بھی آ سکتا ہے نواب فلیف بھی آ سکتا ہے میں نے کہا گد پنڈی میں نے کہا یار ابھی تو شریف ہیں لوگوں کے مکان گرا رہے ہیں اپنے مرو میں یہ کمینے ہوتے تو کیا کرتے لوگوں کو ہے میاں صاحب قوم پر ٹیکس اللہ اللہ شیعہ مسلمانوں چیزوں پر ٹیکس آئے پتہ پیس تو پڑی ہے پتہ نہیں آئے ہمیں تعلیم جو ہے پھر انہوں نے لگایا تھا امیروں پر ٹیکس آج تک اس کی شکایت ہے ارے شبرات لے لا قدر شبرات ہر ایک کی توبہ ہوتی ہے لیکن جو حاکم ٹیکس لگ جاتے ہیں حضرت علی لکھتے ہیں اس رات میں ان بہمانوں کی توبہ نہیں ہے یہ ایسے بڑے بئیمان ہے چیز اوپر سوچا کبھی نہیں ملا پہ بات نظر آتی ہے ادھر نہیں آتی ملا کا جرم تو نظر آ ہے اس قوم کو ادھر بئیمان نہیں دیکھتے اللہ لشیاہ ارے غور جو سمنا فقیر سے کہتے ہیں جس کی آمدنی کام اور خرچہ زیادہ فقیر کسے کہتے ہیں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 یہ سب بل تم دے رہے ہو سولہ روپے بن گیا کیوں بن گیا تین روپے والا دو لاکھ روپیہ تنخواہ ہے جج کی لیٹرین میں بھی اے سی لگا رہا ہے اور بل دے رہا ہے جو دو سو دیاڑی دھوپ پر کما رہا ہے کیوں یار ایسے اندھے کیوں ہو گئے ضمیر ہو گئے بزرگ فرماتے ہیں مومن بھائی اک وقت دو چیزیں برداشت نہیں کرتا معقومیت اور ذلت یہ بےمان کا کام ہے کہ معقوم بھی رہے پھر آکن کے بھی کرے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 ہے مالک تعب جان عزت کا नहीं تو سو ڈاکو ہو تم بیٹھے کیوں ہو لوٹنے کے لیے حقوق کا نعرہ فراحض سے بار بس ہر ایک بندہ اپنے حق بیویوں کے حق کیا دیتے ہیں ناچ رہی ہے کلم میں ناچ رہی ہے بک ہو رہی ہے اور پتہ بیوی وہ کیا حق دینا چاہتے ہیں سر بدل پھر رہی ہے اور حقوق بیویوں کے ان پر کوئی فرحض نہیں ہے حقوق کو فرحض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 سپریم کورٹ کے جج کو انہوں نے خرید لیا ہے ہر ایک کے خلاف وہ ان سے نہیں پوچھتا بھائی نواب تیرہ سو پانچ سو ایکڑ میں مال لاتا ہے یہ کہاں سے بنا تم اب نا ہاتھ رہی نہ وہ ایک بادشاہ نے کہا بندے گا ہی ماں ببو فرحمت اللہ علیہ کے پاس یہ حضرت عذاب آنے والا ہے آپ نے فرمایا تیا صحیح کام کر رہی ہے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 پیٹ پلے چاہے قوم کو کچھ ملے نہ ملے yes, پولیو کے قطرے yes. پولو ہمارے پاس کاغذ رکھے ہیں کہ ڈاکٹر سارے انگریزوں نے انٹرنیٹ میں دیا, آپ ہی نمبر میں دیا. انہوں نے بہت بڑی بھائی عورت میں اووری ہوتا ہے جو تو مادہ تولی دی اور مرد میں ٹیسٹ اسی طرح انہوں نے کہا یہ پولیو کے قطرے جو ہیں اس کو ختم کرتے ہیں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 مرد سے پہلے علاج کرنا اسلام میں حرام ہے بے شکر, بے شکر. ہر بندے میں پولیو کا اتنا بے وقوف بےمان ہو گئی کہ ہر میں پولیو کے طرف ہے اس نے کہا سوڈان میں فیکٹری قائم کی تھی عراق کے بچے پانچ لاکھ بچہ عراق کا مار دیا دوائی بند کر کے ادھر بچوں کو کترے پلائے جا رہے ہیں سوڈان میں اس نے کہا فیکٹری قیمتی کی تھی عراق کے بچوں کے لیے امریکہ نے بمب مار کر تباہ کر دیا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 یہ شیطانی فتنے اور یہودیوں کے فتنے سے تیری پناہ سے بچ سکتے ورنہ ہم بچی نہیں سکتے صحب صحب صحب صحب صحب صحب صحب اللہ کو پناہ مانگیا کموں سے صحب صحب بچوں کو لانا سے تم پر بڑوں کو بمات ہے بچوں کو کتح بے مانو یہ اللہ نے فرمایا ان تم سسکم حسنت تسوہم تم تمہاری اچھائی جو ہے وہ کافروں کا دکھ ہے وہ تو صرف آتے یفرا بیا تمہیں بیماریاں پہنچے تو کافر خوشیاں مناتے ہیں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 تو ایسے ٹا ٹھا ناچ خوشیاں آؤ تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں انٹرنیٹ میں خوشیاں ہیں اللہ نے فرمایا تمہاری بیماریاں ان کی خوشیاں کنو بیا کہا سچا ہے مر جو گی مر جگی مرچو سا دشمن کنو دھ ملے بزرگان آدھے اور یہودی جہاں سارا بیا دشمن کی پار اللہ تعالیٰ یہود نے سارا دیہات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 خدا کی کن بدر فرماتے ہیں جس کو دشمن دوست کا پتہ نہیں دینی ہر دنیاوی وہ دنیا میں برباد ہو کر کرتا ہے ہمیں دشمن دوست کا پتہ نہیں ہے میرا حق تھا بتانا عالم ہوتا ہے متصل بالقول اصلاح آوال وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے پڑھا نہیں سکتا میرا صرف فرض تھا جو میں نے ادا کیا آپ کو پہنچایا پھر میںکول والوں کی بے وقوفی بتاؤں سمندر میں ملاؤ وہ بھی دیوانے پاگل بےمان ہو جائے مسلمانوں آخری بات ہے لکب کیا ہوتا ہے اور نام کیا ہوتا ہے جب عموم میں اشتراک نہ و خصوص میں ہوتا ہے ساری دنیا محمد سین رکھے گی جب ساری دنیا کا نام ایک نہیں ہو سکتا اوے بے مانو لکب کیسے ایک ہو سکتا ہے ساری دنیا کا نام ایک نہیں ہو سکتا تو لقب خاص کیسے ہو بہمانو تو ہو سکتا ہے بےمان جو کر دیا ہے سر سر کنر سر مجوسی سر یہودی سر بئیمانو سر کا مانا جناب علی کرو گے کافر ہو جاؤ گے نیکالے بھی سر کا وہ بھی سر کہتے ہیں جس کو کہہ دو بے دین کو جائ دو کنر کو کہہ دو جس کو سر کہہ دو یہ انگریزی لقب ہے سر مانا جناب علی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 بات بدتمیز جیسی تعظیم یہودی ابو اب ہمارا اسلام میں ہے بلا بتاتا ہے سور کلے نہیں لگیں گے ہمارے اسلام میں ہے کہ چادر پیچھے آ جائے نماز پرتے پرتے پتھر نہیں ہٹا اس کو فیضن فوراً لیکن پچھلے بندے کو جب فوٹو نظر آئے گا نماز ٹوٹ جائے گی اچھا چادر پیچھے آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو بینٹ پتلو چھوٹے چھولے والے اوپر سے نکلی ہوئی ہوتی ہے اس نماز نہیں ٹوٹتی یہ بے مان اپنی ان کی نماز نہیں آئے لوگوں کی نماز بھی چٹ کرتے ہیں کہ ابو ڈیڈی ماں لیڈی اولاد سو بچی ساری ٹیم کے گھر جاتے ہو کہ ہاں میں کہ بیٹھی تو ہے لیڈی مزدور جا خاتون ہوتی تمہیں جوتے لگاتی دنگے ہو کر دام اراد جس کو دیکھو نوجوانوں کو آنکھیں بند کرنی پڑتی فخر سے بات رہے ہیں کیسے ہم کیسا اسلام عقل ایمان عقل ہم کدھر چلے گئے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 بہر جاؤ تو اسی طرح اپنے آپ کو سواری پر چڑھو حادثات کی صدی ہے وقت نہیں میں بتاتا کہ کیسی یہ کی کتنا شکایت ہے یار بلامین میں آپ کو سواری سائیکل موٹر پیسے سب شہمت مان از بلّہ بسم اللہ درو شریف کلمہ شریف پار کر چڑھا یہ دو باتیں میری یاد رکھ اللہ تعالیٰ نے اسلام پر رکھے تو آخر اللہ غلطی <سلام> اب میں حاضر ہوں گے